من يبدق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من خيث لا يحتسر من يتوكر الله فهو حسده صدق الله العظيم قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكره ونساء ومؤمن فرمحجا منه حياة طيبة قال الله تعالى ما الله الذين أمنوا من الصالحة محترا بزرگ اور دوستوں سب سے پہلے تو پروگرام بتایا کرتے ہیں آج کل یہ بہت تقریباً سوا نو بجے نماز ہے نو بجے تک ختم کرنے کی کوشش کریں گے جی اور بہان شامل ہو رہے ہیں سب ساتھیوں کا کھانا میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہی پا کے دماغ پڑتے ہی اور یہ یعنی نماز کی طرح کی چیز تو ہے نہیں ہے سلام پھیرنے تک ساتھ شامل دے آدمی کسی کی بہت اشد ہو تو جا بھی سکتا ہے جو. ایسی سختی اور پابندی نہیں ہوتی ہے یہ میرا کوئی بیان یعنی کل سے وہ سوچا ہوا یا لکھا ہوا تو ہوتا نہیں ہے نہیں بیٹھتا جو بات مضمون ذہن میں آ گیا اسی کو بیان کرنا ہوتا ہے بیٹھتے ہی مضمون ذہن میں آیا اور وہ خصوصاً حضرت بول رہے ہیں شبلی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جزاء امال جزاءمال کا مضمونی سامنے آیا فروز میں حضرت نے لکھا ہے کہ دین پر عمل نہ کرنے کی وجوہات میں سے میں نے غور کیا تو ایک وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ دین پر عمل نہ کرنے کا وباد اور نقصان آمد الناس صرف آخرت کا ہی سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل نہ کرنے کا نقصان وباد جو ہے یہ کہیں آخرت میں ہوگا اور دنیا ہے دنیا اور دنیا کی چیزیں یہ تو کہیں مال و دولت اور دنیا کی محنت اور کفر کے ساتھ ہی وابستہ ہیں عام طور پر یہ ذہن اور چونکہ آخرت ہمارے پاس عقیدے کی شکل میں تو ہے جس کی وجہ سے ہم پر کفر کا فتو نہیں لگتا لیکن وہ ایک ایسا یقین جو ہمارے ذہن میں حاضر ہو اس کی شکل میں ہمارے پاس نہیں ہے نمازی حاجی یہاں تک کہ عالم حجر گزار اس کو آخرت اس درجے میں حاضر نہیں ہے کہ جو اس کی سوچ فکر اور عمل کو متاثر کر لیں تو لہذا وہ آخرت تو جن کے سامنے ہے نہیں ہے تو ہماری امال کی افان جس پر عمل کا بنیاد اٹھاتا ہے صحیح؟ ہماری امال کی افان جو ہے وہ مفادات دنیا کو سامنے رکھ کر ہے تو اس پر الگ نے لکھا کہ یہ عام طور پر انسان کا ذہن یہ ہے وہ اب دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے سارے اعمال کی گزار اٹھاتا ہے تو حکیم آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے مریض کی اصطلاح ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ بہت آسانی سے ایسے اعزاویے سے اس کی طرف بڑھے اس کو بغیر تکلیف کے آسانی سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے جس طرح یہ جو کنڈر گارڈن نظام تعلیم ہے نی کنڈر گارڈن اس کو کہتے ہیں جو کہ مخافع ہو کر کے جی کے جی اس کو کہتے ہیں جی کے جی یا کنڈر گارڈن جو ہے یعنی یہ نظام تعلیم آج ہمارے اس بات ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے شاید کہ اس میں یوں ہے کہ بچپن میں بچے کا کھیل کا جذبہ ہوتا ہے تو اس کو جب تعلیم کے لیے بلایا جائے تو اسے یوں نہ کہا جائے کہ تجھے پڑھانے کے لیے بلا رہے ہیں. تو اسے یوں کہا جائے کہ تجھے کھیل کے لیے بلا رہے اور کھیل کے امال میں اس کو ایسی باتیں سکھا دی جائیں کہ وہ کھیلتے کھیلتے تربیت پال یہ ان کی سوچ ہے کہ ایک, ایک دوسرا بھی کوئی ہے نیا نیا نام آیا تھا میرے سامنے پھر میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے ڈیسوری مانڈی مانڈیسوری کا میں نے پوچھا کیونکہ ہمارے طرف کے لوگ ہیں ہاتھ میں یہ بات آئے تو پوچھنا پڑتی ہے سیکھنا پڑتی ہے یاد تک کہ میں نے ڈاکٹری پڑی ہے تو اس زمانے میں کتابوں میں وہ باتیں نہیں تھیں کہ جو آج کل آپ لوگوں کو پتہ لگ سکتا کہ ہماری کتابوں میں بھی نہیں تھی اس بھائی یہ الٹرا ساؤنڈ کا نظام نہیں آیا ہوا تھا اور, اور کئی چیزیں آگے جدید نہیں آئی تھی ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی بعد میں سیکھی ہیں پھر اب وہ ڈاکٹر صاحب آئے تو آئے تھے سر اگر بیٹھے نہیں ہیں اس دن ان کے پاس گیا تو ہم نے مریض کا شوگر کا تذکرہ کیا تو ٹیسٹ لگ کر دیا کہ جو ٹریڈ تھا میں نے ان سے سنا شوگر کا ایک ٹیسٹ تو پھر جی کہاں پر ہوگا انہوں نے کہا یہ پورے پشاور میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے نے کہا جی ہم کیا کریں گے فلان ڈاکٹر صاحب کا رابطہ کرو اور یہ لاہور سے آپ کو کھڑا کر ہم دیں گے خون لیں گے پھر ایجاد ہیں بھیجیں گے اور پھر جو ہے لاہور سے آپ کو ہو کر آئے گا میں نے کہا پیسے کتنے ہوں گے جی تو اللہ کی کہاں ماشاء ماشاءاللہ ہم نے لوگ دن کو بیچ کر دنیا ہی لے لیجیے پیسے آپ سے نہیں لیں گے یہ تو تمہارا حال ہے بزروگ الماع میں سے ہمارے اللہ دبندوں میں سے بازار میں گیا آج دکان سودا لینے کے دکاندار کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا جب دکاندار کا بیٹا بیٹھا ہوتا ہے نا پہلا پچاس روپئے کے اس چیز کو ساٹھ یا پچپن میں بیچتا ہے پانچ روپے اپنے لیے کمائی کرنے کے لیے اپنی جیب کے لیے تو والد صاحب کہ کو کہا کہ اپنے آپ کو تو نقصان نہیں پہنچایا پچاس کیا آپ نے کہا تھا پچاس میں بیچی وہ پچاس کی لے لیا سچ میں بیچی دیکھ لیا تو خیر جی وہ کیا بات ہاں وہ جو ون کے بزرگ تھے بار سے سے بیٹھے کہ کے بیٹھا الحال حضرت صاحب ہیں پچاس باقی لوگوں نے پچاس دیتے چالیس دینا ان کے ساتھ بیٹھا تھا ان نے کہا کہ برفودارا ہو جائیں ہم اپنا دین بیچ کر سبری ہی لیتے ہیں اخلاص خلاف یہ مقام کو نظر آتا ہوں کہ میرے دین کی وجہ سے یہ مجھے سستا دے رہا ہے تو کہیں میرا دین دنیا کے لیے استعمال نہ تعلق ہے کلک ہے So, so, میلا بولی صاحب آج نہیں آئے ہوئے ہیں ایسے دن تو نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی کے بحمان بابا کو سنایا کرتے ہیں تو ان کو یاد بھی نہیں کہ وہ عجیب کلام کہ دور کے دلفے اگر ہاتھ میں آ جائیں تو دنیا جہان کے و دولت کو کے بدلے میں ان کو کسی کو میں دودھ نہ سنا شاعری میں ایک مثال ہوتی ہے اللہ کا جو ہے اس کو ساری دنیا جان کی چیزوں کو پر بھی ہم اس کو دینے کو دینے تیار نہیں محبت بلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری دنیا کی چیزیں اگر سامنے آ جائیں تو اس پر ہم دینے کو تیار نہیں خیر وہ ٹیسٹ میں آیا وہی میں ہی سیکھا اس نے اللہ ایسی نئی بات آئی تو مار ٹسوری کا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ میں پوچھا پڑے کہ پھر بھول گیا کیا کیا انہیں رام تعلیم کیا ہے چھوٹے بچوں کو چھوٹے بچوں کو کھیل کھیلنے سے کھانا ہے وہ تو کہ وہ فرق ہے چھوٹے بچوں کو جانا ہیں جو بات نہ کر سکے تو ان کو آپ ہیں وہاں پر چیزیں پڑنی کھیلنے کے بلاگس پڑیں چھوٹے بچے کھیلتے کھیلتے ہیں ایک دو تین ایک چیزیں تو کے جی اور مٹوسری کا کیا فرق ہے جی جی اسکول آ جاتی ہے اور منٹوسری اپنے ایک الگ ادارے کم ایج کے بچے ہوتے ہیں بہت کم ایجا بہت کم ایج کے بچے ہوتے ہیں پھر ان کو جانور جانور بارہ ان کو, ان کو, کو چھوڑا سا فرق ہے جو ہے تو سو اور سور والا بچہ ہو گیا ہے اس کو کے جی میں ڈالتے ہیں اور جو سو کے سے پہلے سو کیونکہ تعلیم یہ بات معلوم کی پاکستان کے بارے میں کیا ہم وہ نتائج جو یہاں حاصل کرنا چاہتے تھے ہم حاصل نہ کر سکے کیونکہ اس پچاس سال بعد پشاور کے امام کی لڑکی کو اسکرٹ پہنا کر انہوں نے پھرانا تھا ہاں آئیے پڑھ شاید اسکرٹ کیسے کہتے ہیں نا پسنداری پسند جی کے نا جب رانا نظر آ جائیں تو اسی سال کے بوڑھے کا جذبہ بنتا ہے ایسے میں نہیں کرا اس بات کو کہ یہ بارہ ساتھی نے سنایا میں تو جو بات لکھی ہوئی نہ موجود ہو تو اس کو میں نہیں کہا کرتا لیکن چونکہ ایک واقعی یہ کوئی صحیح مسئلہ تو نہیں ہے کہ میں کو کہہ رہا ہوں ورنہ میں لکھی ہوئی بات جو علماء کی نظر سے نہ گزری ہو علماء لمبا موقفین کو فرقہ نہ ہو تو اس کو میں نہیں کہا سکتا کیوں کہ خطرہ سو اس کے کہنے میں بارہ جماعت والے ساتھی نے کہا کہ تو یہ سن چھپن سیون کے زمانے کے واقعات میں ہے کہیں صبیت المقدس جو ہے وہ جماعت جمع تبلیغ کے سلسلے میں تو وہاں ایک گھر سے پیغام آیا کہ یہ حضرات ہمارے یہاں اگر چائے پی لیں ہم بڑے مہنونی احسان ہیں چائے پینے چلے گئے تو ایک بڑے میاں جو پیروں سے معذور تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور شاع لے کر نوجوان بے پردہ لڑکیاں آئے ان سامنے رکھی انہوں نے تو انہوں نے سرکاروں کو وغیرہ کروایا تو انہوں نے بتایا کہ بیگ المقدس کے مسجد اقسا کے پہلے امام جو معذور ہونے کی جیسے سے ہم ریٹائر ہو گئے اور جو شاید رکھ کر گئی ہیں ان کی بیٹین سے آئے ایسے نہیں ہوا میرے بھائی کو پہلے دین ختم ہوتا ہے پھر تو ختم ہوتا ہے یہ کبھی نہیں ہے کہ تو ختم ہو جائے ایسے دن ختم ہو جائے پہلے دن کو ختم کرتا ہے پھر تو تم ہو جائے. کبھی بھی یہ نہیں ہوا اس لیے خبر اس بات کو جانتا ہے اس کو تو نہیں جانتا ہے میں کافی چار کے بازار میں رہا تھا بنو کے پروفیزر صاحب تھے جو کہ ستاون سال کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے بنو بڑا روایتی علاقہ ہے دین کے لحاظ میں بنو سے تو وہ کہا کہ میں کمیٹی کا, کا, کا انچارج ہوں میں دکانیں وغیرہ کی چیکنگ وغیرہ میں ہوتی ہے تو میں آیا تھا دکانداروں کو میں ذرا ٹھیک کر رہا تھا ان سے میں کہہ رہا تھا کہ یا اپنے پاس آدمی نے بٹھایا کرو آدمی اپنے پاس نہ بٹھایا کرو اس لیے کیا ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں آسر کی اور کالج یونیورسٹی کے سودا لینے کے لیے آیا کریں تو انہوں نے مسے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ سودا لے نہیں سکتی ہیں تو جلدی کا وقت تھا وہ اس کی بات شروع میں آ گیا لیکن میں وہ ان لوگوں میں سے باقی رہ گیا ان لوگ جو کریک ہیں باقی رہ گئے ہیں مر جائیں گے تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا جب تک یہ تو اللہ خراب رہے گا بعد میں ہے مجھے سوچ آئی دن میں کہ پروفیسر صاحب نے کیا بات کی بنو کا آدمی اور اس سے ہی نہیں بازار موقعوں کو لانے کی کتاب بنانے کی لگ گیا میرے سامنے اور میں بولا ہی نہیں ہوں اور اس دن زبان سے بنا بولے اور دل بھی آج جب بولے اور محسوس نہ کرے تو وہ ہر دل والی آئی ہوئی ہے کہ آگے تو رائی کے باورچی ایمانیہ غور میں آ جاتا ہے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے تو دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی تو میں نے کہا پروفیسر صاحب اس دن جو آپ نے بات کی تھی آپ واقع اجلاس سے بہت خطرے میں اور مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ تیس سالہ اس زندگی میں جو یہ انہوں نے گزاری یہاں پر ایک بنو کے روایتی آدمی کہ جو اس سے پہلے کہ اس کی بیوی باہر نکلا اپنے کھوپڑی کو سوراخ کرا دے گا وہ اس بات پر اس بات پر وہ آ جائے. تو تیس سال میں اس کو بدلا گیا کہنا ہی ڈاک صا یہ جو ہے کیا کریں وہ لڑکی کی دس روپے کی چیز ان کو وہاں پندرہ روپے میں ملتی ہے بارہ روپے میں ملتی ہے وہاں نہیں سکتی ہیں خود ان کو نقصان ہوتا ہے تو میں نے کہا ان کو بارہ پندرہ چیز کیوں ملتی ہے تو قانون نامز کرنے والے کی کمزوری ہے تم قانون ہے انتظام ہے کیا یہ سارے بازار والے جو ہیں یہ ہمارے ماقحت نہیں ہے کسی پرفوزل کی تھوڑی سی اگر وہ حت کر لیتے ہیں تو دوسرے دوسرینکان پھوڑا چلے جاؤ باتوں کا نیا آدمی جو آئے ہی ہوتے ہیں نا چیروں کو پتہ نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہمارے ساتھ کخت سے بولتے ہیں جی؟ پھر ان اندازہ گھر پر جب محنت کرنے کے لیے آتے ہیں کیا یہ تو قانون نامز کرنے والے سارے ہی کمزوری اور زیب وال رحمتہ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے شکایت کی دور دراز کے کہ ان کے گورنر کو سوبیدار کے تھے تمہارا سوبیدار گزر رہا تھا تمہارا سوبیدار ہے ہمارے علاقے سے اور مجھ سے اس سے مجھے میری بیٹی پسند آئی اس نے کہا کہ میں سفر سے جب واپس آؤں گا تو اس کو میں لے کر جاؤں گا اور فلاں تاریخ اس نے بتائی ہوئی میں اور اس تاریخ سے پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر آ کر اس گھر میں بیٹھے ہوا تھے اور جب نے سویدھا کہا دوستی علیکم کیا بات ہے کیا چاہتے ہیں ہاں مسلمانہ کی میری کردان در شہن شاہی فکیری کردان مطلب شاہ پر آسلمانہ کی میری کردان در شہنشاہی فکیری کردان یہ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے بادشاہ میں پکیری کیوں نے کہا کہ ہم یہاں نتائج حاصل نہ کر سکیں نتائج دبایا جس علاقے میں مسلمان عورت کارڈ پہن لے اس علاقے سے فورن ہجرت کر کیونکہ کی ہر طرف خون بہے گا اور کافر چڑھ آئے گا اور گردن پر سوار ہو جائے گا اور یہ غلامی میں چلے جائیں گے کیونکہ کی یہ آخری بات ہوتی ہے جس کے بعد غلامی کا دروازہ کھل جاتے ہیں یہی افغانستان میں ہوا یہ جو کشوروں میں ہو رہا ہے اگر جو مسلمان ہیں ہمارا دل دکھتا ہے ان پر نگے ہی پھر رہے ہوں پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارا دل دکھے گا ان پر کڑے گا اگر تم ٹھیک ہو سمجھا کر اپنا خون بہائیں وہاں اور کافر سے کا پراسک کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب صاحب مجھ پر احترام بھی کیا کرتا ہے کیا بات ہوتی ہے جس کو کہ میں کہتا ہوں آپ کو یاد ہوگی مجھے سب یاد بھی دوں گا آیت میں نے پڑھی نبی اولا بل ممنان حسین کہ مومنین جو یہ مسلمانوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی آگے ہیں اس کی کوئی دو تفصیلیں پتنی ہے اس طرف کی ہے کہ یہ حضور کے نزدیک پیارے ہیں اتنے اور حضور ان کے نزدیک اتنے پیارے ہیں اس کے ذمن میں براہ تفسیر کے طور پر اس کے ذمہ میں نے کہا کہ یہ بوسنیاں کوسو وغیرہ کے مسلمان جو نے شرٹیں پہن لی اور تو ان کی جین پر دے پہنے ہوئے شرٹ پہ پہنے ہوئے ہے دوپٹہ کچھ بھی نہیں ہے پھر رہی آج کہ یہ بھی جان دے رہے ہیں اور کبر کو نہیں لے رہے ہیں صاحب یہ بھی جان دے رہا ہے اتنی بے پردگی پر اتنا گرائے لیکن پھر بھی اس نام اس کو اتنا پیارا ہے حضور پھر بھی اس پہ اتنے پیارے ہیں کہ جان دے رہا ہے نہیں لے رہا اکبر کو نہیں لے رہا کیس کی خبر اس کی قدر کی کیا نہیں ہوگی وہ گیلا سے کسی غلط تفسیر کہہ رہا ہے کہ پوچھو لمبا سے اور مفتیوں سے پوچھو اگر غلطی ہوگی ہم سے تو ہم تو بتائے ہو جائیں گے ہم ان پڑھ لوگ ہیں ہماری واردات ہمارے دن میں آئی باتیں ٹھیک ہمیشہ نہیں ہو سکتی ہیں اور سر غلطی میں ہو جو غلطی کا احساس ہوا ہم تو اپنے کو اپنی غلطی کو تسلیم کیے ہوئے اپنے آپ کو نہ سمجھے ہوئے ہیں اسی وقت ہو جائیں گے جو صحیح تفسیر کے نزدیک ہو لیکن ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ کتنے گراؤنڈ میں گیا مسلمان بھی اس پہ اتنی چاہت ہے کہ جان دینے کو جان دینا کوئی آسان بات نہیں ہے میرے بھائی جان دینے کے آدمی آگے بڑھتا ہے یہ لیے کہتے ہیں کہ تھوڑی بیل جو ہوتی ہے میدان جہاز میں کھڑے ہونے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا کہ جان دینے کی نیت کرنی ایسے کہ سب گناہوں کو جلا دیتی ہے تو خیر ان کو انہوں نے کہا کہ یہ ہم لڑائی اصل نہیں کر سکیں کیا بات تو کو اندازہ ہوا کہ پرائمری میں اور یہ کنڈر گارڈن اور مانٹی سوری لیول پر جو ہے ان کے قلوب پر اکثر آ جاتا ہے آخرات کا اللہ کا رسول کا دین کا ان پر آ جاتا ہے یہ بچے کو اذان دینا کیوں کر رکھیے شریعت نے اور شریعت کی اذان کو تو چھوڑو میرے بھائی تو پھر بھی کان اس کے ہو گئے ہیں ہاتھ پہرے لا رہا اس سے پہلے ماں کے پیڈ میں جب ہوتا ہے وہاں شروع اثر لیتی ہے حلال روزی کا اثر لیتی ہے رام روزی کا اثر لیتی ہے اور اس وقت میرے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ جن عورتوں کو ٹینشن میں رکھا جائے حمل کے کیا تو رنتے بچوں کو سیکورٹی بیماری ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے نفسیاتی اور دماغی بیماری ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے تو یہ جو تاخیکی ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو سکتا ہے ان کے کچھ حالات ان کے پاس سیکورٹک بیماریوں میں خاندانوں میں زیادہ ہے اور اس وقت بھی آج میں اثر لینا شروع کرتا ہے چلے ایک واقعہ دلچسپی کا گیا میں آپ کو سنا دوں یہ ہمارے ہندوستان کے راستوں کے نواب ہوتے تھے کتنے مبرا کیوں نہ علماء مشاعت کی بہت قدر کرتے تھے محبت رکھتے تھے یہ بھوپال کے نواب بڑے لمدوست آدمی تھے حمید اللہ خان یہ جدید تحقیقات آنے لگی کہ ماں کے پیر نے بچا سمجھا تمہارے بات بتائی ہوئی ہے جدید تحقیقات جانے لگی تو دنیا دار لوگ ہی متاثر ہوئے کہ ماں کے پیر میں حمل کا خیال کرنا چاہیے تو سارا مد خان کے دوست سے علامہ اقبال جدید معلومات کے بھی ماہر تھے اور کدیم علوم کے ساتھ بھی رابطہ تھا اور سننے سے پوچھا کہ میں کیا کروں ہمارا جو بچہ پیدا ہو وہ بہت زیادہ استعداد والا ہو تو مشورے میں یہ غالمنگ روزگار فقیر میں لکھی ہے یہ بات پڑھی ہے باقاعدہ پڑی ہوئی ہے تو یاد میں تھا کہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ بہوشدہ کاری اور نہ پاک کی سلاوت والا پیدا کریں تو پردے میں بیٹھ کر قرآن سنائے ہے اور میرے نزدیک سب سے بہتر اثر اسی چیز کا ہے اذان دلوائی جاتی ہے اس کی روا اثر لیں اور اذان دینے کے وطریت ہم اس کے سارے لتاب سپاہ پر روز و کے اذان دیتے ہیں تاکہ چھ کی چھ جگہیں جو روحانی تلج بننے کی ہوتی ہیں اور اس اللہ کا سلگ گھس جائے اور جو ہے اس پر چھا جائے اور فائد اور حضور کی محبت پر چھا جائے خیر یہ دوسرا عجیب واقع آپ کو میں سا پہ شاید مجھے اللہ آئی کہ فلاں اور خاندان کی بیمار ہے اور خطرہ تھا اس کے پیدائش بچے کی پیدائش سے ذرا خطرہ تھا کہ یہ مشکل پیدائش ہوگی تو بس میں جی اصلاح آئیا مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا کہ یہ لچکی جو ہوگی اس کے لیے ایک جو ہے وہ تو ایوب میڈیکل کالج کا اسپتال ہے اور دوسرا یہاں سلندرآباد میں عیسائیوں کا مشکل یہ اسپتال ہے ایوب میڈیکل کالج کا اسپتال جو ہے وہاں کیونکہ طلبا کی ٹینڈنگ بھی ہوتی ہے لہٰذا مرد اور عورت طلبا سارے ڈیلیوری میں موجود ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں اب مسئلہ کیا ہے آیا ہم اسپتال میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو میں نے کتابوں کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پہلے مسلمان ہو گیا مسلمان عورت سے علاج کروائے گی مسلمان عورت موجود نہ ہو تو پھر کاغیر عورت سے کروائے گی پھر کاغذ عورت نہ ہو تو پھر مسلمان مرد سے کروائے گی مسلمان مرد نہ ہو تو پھر کاغذ بہت مجبور ہو جائے تو کافر مرد سے کروائے گی تو اس کی روشنی میں میں نے ان کو اطلاع بھیجی کہ آپ وہاں قلندر آباد کے اسپتال میں داخلہ کروا لیں تو جو میں پہنچا تو انہیں اللہ کا بڑا احسان ہوا اور بچہ بغیر آپریشن کے بغیر تکلیف سے ہو گیا اور کو لاد دلا کر انہوں نے کپڑے پہنایا اور ملا پہ پکڑایا میں نے مشہور دور سے جان دی یوں اذان گزان کے بعد گوں گی سرمک اسپتال آزاد میں نے ختم کی تو جو اٹینڈنٹ عورت تھی مسلمان مقامی جو کہ وہاں کوئی کی عورتیں ہو، ہوتی, ہوتی ہیں وہ آگے اس کہا آزان نہ دیں یہاں آزان دینے کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے تو نے یہ بات کہی ہے اور عورت اس کا بچہ پیدا تھا وہ اٹھا کر لے آئی کہ مولوی صاحب اس کی بھی اذان دے دو جی تو اس نے عورت سے اگر کہا کہ یہاں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے تو میں نے کہا کہ باپ کا اسپتال ہے ان کا ملک باپ کا ملک ہی مجھنی؟ مجھنی؟ مجھنی تو ملک کتنے میں نے آزان دی دوسری بار ازان جب گونجی تو جو وہ تھی سائی رہی تھی وہ چوڑ تھی غصے میں ہوئی آئی اور ہمارا بچہ کے اسے سے چھینا اردو کی بنیادی کتنا مشکل پیدا ہو اس کو یہ شور مچا ہاں جی یہ بچہ پیدا ہوا اور یہ شور مچا کر اس کو پریشان کر رہے ہیں تو باہ میں نے سوچا کہ تو با یعنی یہ یہ مسلمان اس کی اذان کی فاطل نہیں سمجھ رہا لیکن یہ عیسائی سمجھ رہا ہے کہ کیا چیز اس کے اندر کیا تبدیلی ڈالی اس کو پتہ ہے اس بات کا تجھے نہیں پتہ افرن یہ خود بے خبرت ہے سرد وغیرنا اے بند مومن تو بشیری نذیر اقبال کا چہرے تجھے انگریز سے اپنے آپ سے واقع غافل کر دیا بے خبر کر دیا وہ نئے بند مومن تو بشیر ہے اور تو نذیر ہے اقوام عالم کی رہنمائی کرنے والے بشیر و اس کو کہتے ہیں وہ اقوام عالم کی رہنمائی کرنے والے افرن کے خود بےخبرت کرد وغیرہ اے بند مومن تو بشیری تو نظیر ہمارے فارسی ڈپارٹمنٹ کے ڈیکٹر کو یہ کلام مزبان نہیں آسر کرتے اس نے ایک وہ لیکن صاحب آئی ہوئے تھے میں نے فارسی کی زبان پڑھی ربر جن سے میں نے کہا کس کتاب سے وہ نہیں بتا سکے زبرے جن سے میں افسوس آف ایسٹ تھا جو فارسی کی شکل میں ملا تھا اور اس سے اقوام بحروم ہوگی تو خیر یہ اتنے میں اب نماز کا وقت ہو گیا تو ہماری برادری والوں نے کہا جی تو نماز کا وقت ہو گیا اب کیا کریں کیا کریں یہاں پر سفر ڈالو اور یہاں میں نماز پڑھاؤں گا سفر ڈالی اور وہاں پر نماز پڑھائی میں نے کہاں سے نماز ہے جماعت سب اندر ہو گئی اللہ کی شان کیوں کے اسپتال سے کے ٹیکنیشین نے اسلام کبر کی نکل کر کو نکال دیا میڈیکل کالج کے خیر یہ نتائج حاصل نہ ہو سکے شدی اور سنگ سنگن تاریخ جو چلی تھی پاکستان بننے سے پہلے ہندو نے ایک تاریخ چلائی تھی شیتن کی تاریخیں ان تاریخوں کا یہ مطلب تھا کہ بجائے اس کہے کہ پاکستان بنے اور یہ ہو ان مسلمانوں کو ہندو بناؤ اور بندے ماترم ان کی جو ان کی جب حکومت آئی تھی کاگریس کی تو بندے ماترم انہوں نے اترانا شروع کرایا جو اور کفری اقرامت ابھی دوبارہ میں بند باتر جب کیا ہے اس پر رد عمل ہوا مولانا لکھندی صاحب مدر عالی ان کو پھر ہندوستان کی حکومت نے تکلیف دی اور ان کی بے عزتی کی اور افضل وحیر خان وغیرہ جو تھے بڑی دنیا کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کو ان کا ساتھ دیا ہندوؤں کا ہندو حکومت کا ساتھ دیا اور دنیا اسلام میں اتنا تکلیف ہوئی سب کو ہمیں اتنی تکلیف ہوئی سچ بات ہے کہ حضرت مولانا ندی صاحب کا نام سنتے ہی کل پر میرے کیفیت ہوتی اور کوئی کہے کہ تیرے اخبار کی بےزتی ہو گئی ہے شاید اسے اتنی تقریب نہ میں ان کا نام سن کرو سب کو میں تکلیف ہوئی یہاں تک کہ سعودی حکومت نے ان کو بطور اعزاز کے بلایا اور سعودی کوئی وزیر ضائع استقبال کے لیے کیا بادشاہ خدا نہیں سکتا تھا وہ یہ مزدوری کر تو انہوں نے کوئی خاص اپنادمی بھیجا کوئی وزیر بھیجا فربال کے لیے اور پھر ہندوؤں کی اتنی ضلع تھانا پڑی وہاں پر ہندو سفیر بھی پھیلایا اس الدہ ہندوستان کا سفیر بھی آیا ایسے مواقع پر سعودی سے خوش ہو جاتا ہے کہ باتوں پر اسٹینڈ لے لیتے ہیں خیر بات کیا تھی اس سے پہلے مضمون کیا تھا ہاں جو نتائج ہم حاصل نہ کر سکے تو لہذا ان کے کیجی لیول پر مانٹو سوری لیول پر اور ان کے جو ہے پرائمری ایجوکیشن کو الگ کیا جائے اور اس میں ان باتوں کو نکالا جائے کہ جو ان کے اندر اسلامی تشخص اور اسلامی اقدار کو زندہ کرے گا ہاں خودی سنتن تاریخ کے ساتھ جو ہے شدی سکنا تاریخ کے ساتھ ایک دوسری بات جو میں نے کہنی تھی وہ بات تھی سوچ بات کے والا مار ماہرین نے کہا ہے کہ وہ لوگ شدھ ہوئے ہیں یعنی ہندو ہوئے ہیں کہ جن کے گھروں میں ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھایا گیا جن کو نازرا پڑھایا گیا تھا یہ میں دہ کر قرآن نہیں پڑھایا گیا ماننے والے کوئی بھی نہ تھے جن خاندانوں میں ناظرہ بھی پڑھایا گیا تھا یہ لوگ شدھ نہیں ہوئے اور جن کے اندر اتنی کمزوری تھی کہ نازرا بھی نہیں پڑھایا جاتا تھا یہ لوگ شدھ ہوئے ہیں تھوڑے بہت لیکن جہاں نازرا قرآن پڑھایا جاتا ہے یہ شدھ نہیں ہوئے قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے مجھے یاد ہے کہ مدرسے میں پڑھتے تھے اس کے پاس ایک بڑا میدان تھا مداری اور یہ شب وغیرہ آتے تھے تو ایک ترسم ہوتا ہے ایک جادو کا ہوتا جس سے ڈوڈی بجاتے ہیں پھر لوگوں کو سامنے بتانے لگتا ہے یہ وہ ہاں ایک رسماتی طریقہ ہے تو ہم مدرسے کے طلبا کھڑے ہوتے تھے ان کا ترسم کھوب جاتا تھا وہ بہت بانس ڈی بجاتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا کیا تھا خدا کے لیے جس سے میرا بند کیا ہے وہ ہٹ جائے ہٹ جائے آ وہ آمدشن کے بچے آپ کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے آنے سے یہ ہو گیا کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھتے, پڑھتے آئے وہاں کھڑے ہو گئے اور کوئی آدمی اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا ہوتا لیکن وہ بچے قرآن پڑھنے والے کڑے ہوتے تھے اور بس اس کا ترشم کھوب جاتے تھے خیر یہ وہ مضمون جو شروع سے کیا ہوا تھا اس پر آئیں گے یہ تو ایک ساری تمہیدی بات تھی شروع میں مضمون کیا تھا جی جی جزا والا, مال والا مضمون تھا کیا ساری رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں خیال ہوا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ, دین کہ آخرت دین پر عمل نہ کرنے کا نقصان آخرت میں ہوگا اور دنیا تو کئی مال و دولت اور دنیا کی محنت کے نتیجے میں ہی بنے گیس دھوکے سے نکالنے کے لیے میں نے پرانے پاک کی نایات اور حدیث نظریہ کو جمع کر کے جو داء کو لکھا اس بات کو بتانے کے لیے امت مسلمہ کو کہ تو دنیا میں نقصان اٹھا رہا ہے اس دین کے گرایا انہیں سید گھر سید ذات گھرانہ دکان کاروبار بازار خجرا مسجد برادری تھانہ اور دفتر اور ریلوے اسٹیشن اور سکول اور دکان اور ڈیپو اور ڈی ایس پی ایس پی لیول پر اور جو ہے صوبائی حکومت مرکزی حکومت پارلیمنٹ سینٹ وزیراعظم فوج سب جگہوں پر جو ہے بے دوری کی وجہ سے تو نقصان اٹھا رہا ہے عمال امال کی نوشن وہاں آگے آ رہی ہیں اور نوشلیں تجھے ضائع کر رہی ہیں امال کی نوشلیں تجھے ضائع کر ہیں تیری زندگی میں بگاڑ پیدا کر گئی اور تیری لے یعنی وہ چیز معیشت جسے کہ تُو اپنا خدا سمجھتا ہے جب اس جگہ پر بات آتی ہے تو پھر تو بیدار ہوتا ہے اس اتر کی تاریخ چلی جو خلاف شریعت جاتی ہوئی ان کو ہم پسند نہیں کرتے کیس پر قتل کھاک نہیں سب کو قتل کر دیا گیا جس کے بال لوٹنے کھاک نہیں تو اس کو بال لوٹا گیا جو بات خلاف شرا ہے وہ تو خلاف شرا ہے کوئی کرے اس کو مولوی کرے تاریخی کرے جو بھی کرے تو خلاف اشرا ہے لیکن عام طور پر لوگ کہہ رہے تھے کہ مولوی لوگ جو ہو تم ہر کرافٹ بنے ہوئے ہوتے ہو تاریخ انتظار کے خلاف پرویزیوں کے خلاف اور یہ کرتے پتہ نہیں تمہیں کیا پڑھو ہوں کوئی ہاں کیا ہو گیا کوئی پرویز بھی تو ہونا کیا ہو گیا سب مزمولی میں گرام نہیں آتا ہے یونیورسٹی میں بہت کہتے تھا میرے تو پینتیس سال یونیورسٹی میں ہو گئے گناہ گن ہلاک دیکھے ہوئے ہیں یہاں سے اور وہ صحیح لوگ زیادہ پکڑتے تھے پوچھتے تھے کہ میں ایسا خدا آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہر عقیدہ اور نظریہ بل آ کر ساورنٹی چاہتا ہے اقتدار عالیہ چاہتا ہے ہر نظریہ عقیدہ جو ہے وہ یہ بات چاہتا ہے کہ بل آ کر اقردار عالیہ اس کے ہاتھ میں ہو ہاں چرسی یہ چاہتا ہے کہ سارے چرسی ہو جائیں بنگی یہ چاہتا ہے سارے بنگی ہو جائیں ٹھیک ہے نا ہاں تو یہ جس وقت یہ تیرا اتارے آ لیا یہ بڑھتے بڑھتے آگے اس کو لے لیں گے اور پھر تجھے جب یہ چپراسی بنا کر اور تجھے ضریل کر کے نیچے گرائیں گے اس وقت تجھے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو وہ ہو گیا جو مولوی رو رہا تھا پہلے دن میں تگے پر اس کو پھیلنے میں دے وہ تو آگے کے لیے کہہ رہا کیونکہ یہ اس کا پھیلنا جانم جنم کو بڑھنا ہے اپنے آگ کو جھرم میں گرا ہے دوسرے بات کتنا بڑا نقصان انسان کو ہو رہا ہے وہ تو اس لیے جی کہہ رہا تھا لیکن اس کے آخر نتائج یہاں تک آنے سے جس وقت زار کے نظام کو گرا رہے تھے تو انہوں نے وہاں کے مسلمان اہل مغرال کو دھوکہ دیا اور انہوں نے ہم استحصال کا خاتمہ کرنا چاہتے جائے تم ہمارے ساتھ مل کر کام کرو سچ بات ہے تاریخوں میں تو اس وقت تک یعنی وہ حرکت نہیں آتی اور جوش نہیں آتا جب تک کہ اس میں دین والے لوگوں کی فکر اور خون شامل نہ آپ کو نہیں پتا ہے ہم بڑے آدمیوں کو پتا ہے اس بڑے تریر کے بارے میں اے سی ایس سی ایس ایس لوگوں کو اور ڈی ایم جی پرانے لوگوں کو جو ریٹائر ہو گیا اس سے پوچھ لو کی تقریر میں بات آئی ہوئی ہے کسی کہ لکھا بھی ہوگا اس پاس کس برے زگیر میں اس پاکستان میں جس تاریخ میں جب تک علماء دے کی فکر شامل نہیں ہوگی وہ تاریخ جان نہیں پکڑتی اس میں فوالیت نہیں آتی ہے اور جب یہ آگے آ جاتے ہیں قدم اٹھا لیتے ہیں تو اس تاریخ کو روکنا پر بہت مشکل آتا ہے اور یہاں تک یہ ان کی تاریخ جو ہوتی ہے جس وقت جوبن پر آتی ہے تو پھر سروں کے انتظام ایسے پیش کرتے ہیں جیسے خربوزے کاٹ کر پیش نہ کیے جاتے ہیں اور ترپن کی تاریخ میں ترپن کی ختم نبوت میں جس وقت کے ماشاء لگا لاہور میں اعظم خان کا ایڈمنسٹریٹر تھا اور ٹینک چلائے اور اسے فائر کر رہے ہاں یہ لاہور کے پنجابی جو یہ آگے بڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جانے دے رہے کتنے آٹھ ہزار دس ہزار علما اور طلبا کی چھاتیں ہوئی گورنر بن گیا اعظم خان مسر والا لوگوں نے کہا اس کو پاکستان کی حکومت میں بڑا آگے ہزار مل جائے گا وہ کرانے کا نہیں ملے گا اس کی گردن پر خون ہے انہیں دنوں پر ہٹایا گیا دن بار اللہ باغ اللہ باغ کا خون ہے تو خیر آپ بات یہ کہ نہیں تھی ہاں ان ساری جگہوں کا میں تذکرہ کیا نا پارلیمنٹ تک گیا نا ان میں نہ ہونے تو نقصان اٹھا رہا ہے عورت تو چاہتا ہے تیری جان مال اولاد گھر بار دکان مکان شہر گاؤں تھانہ دفتر بےبو آر صوبائی حکومت پارلیمنٹ ہر جگہ پر برکت آ جائے تو اس کے لیے برکت والے امال کو لینا ہو برکت والے امال کو ہمارے عموماً تبلیغ والا دوست بیان کرتے رہتے ساب اکرام کی قربانیاں اور مار پٹائی اور تکالیف یہ بیان کرتے رہتے تھے باقی بہت بڑی قربانیاں ہیں تو میں اتنا کمزور آج بھی یوں سوچتا تھا کہ تبلیغ کا کام تو بہت مبارک چیز ہے کیونکہ باہر والے اس کو وہی کرے جو پٹائی مار اور پھا بھوک اور پیٹ پر پتھر باندھنا اس کے لیے پیار ہو بہت اچھی بات ہے لیکن یہی کریں آپ ہم کیسے کریں نکھا کر اللہ کہ بندو تکالیف کو بیان کرتے ہو تو صحابہ اکرام کی برکات کو بھی تو بیان کروں تکالیف کا دور تو دس فیصد ہے نو فیصد تو برکار کا دور ہے دس فیصد تکالیف کا دور ہے جناب رسول اللہ خود اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت بن نبید رضی اللہ عنہ عضر قبیب رضی اللہ تنہر فلانے فلانے حضرت یاسر رضی اللہ تنہا حضرت سمیہ رضی اللہ تنہا یہ وہ حضرات انہوں نے پھا کے پیڑ پتھر باندھے چھاتے پیش کر دی اور یہ صلی اللہ سے وقت تک جبکہ فراخی بھی آ گئی تھی فاقہ ہی رہا وفات کی رات بھی آپ کے گھر میں دیے میں تیل نہیں تھا چراغ پلانے کے لیے تیل نہیں تھا وہ تیل حضرت عزیز عزیز عزیز رضی اللہ علیہ وسلم نے قرض مانگا تھا پڑوسیوں سے یہ تو ایک زندگی تھی جو کہ چل لی تھی انہوں نے کبھی کوشش نیا کرتے آپ چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا چن لیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا تو یہ تو ایک غذا بات تھی کیونکہ فکڑ کا ایک مقام ہے یہ سارے غیر اللہ کے تلقات چھٹ جاتے ہیں مل بھی رہے ہوں تو نہیں لیا جاتا یاد آ گیا سنا دراہیم مزہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس حالت کچیری میں بال بکھرے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑے کوئی پتھر مارے کوئی بےغت کرے کوئی کیا کہے کوئی کیا کہے اس حال میں ایک جگہ ایک مسجد میں نماز پڑی ایک دودھ دار پھرتے پھراتے تو اس میں ایک اچھا کچھ پوچھ آدمی اچھی حالت میں آگے بڑھا اس نے سلام کیا حضرت میں نے صاحب کو پہچان دیا آپ بادشاہ ابلاہی میں نظم ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں اس علاقے کی زمین وغیرہ آپ کی میں سنبھالنے کے لیے مقرر تھا تو میں فلانا ہوں کہ اچھا اچھا فلانا ہے اور تو آزاد ہے اور یہ جو ہے ساری زمین جو ہے یہ خدقہ ہے حباعت یہ تیری ہو میں لکھا ہوا جاتے اللہ کے بندوں ان برکتوں کو بھی برکات کو بیان کرو جو طالبان سے عمل کرتے ہوئے وہ زندگی گزارتے ہوئے حاصل ہوئی کبھی کبھی بیان کیا کرتے رضی اللہ الرحمان ایک جوڑا کپڑے میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ منورا ہے ایک درد کر گھی اور پنیر خریدا ہے اس کا اور اس کو بیچا ہے کے کنارے بیٹھ کر چابڑی لگا کے اور رات کتنی اتنی بچت ہوئی ہے کہ اپنا کھانا اپنے پیسوں سے ہوا ہے اور پھر جو ہے تو عالمان مہینہ دو مہینے گزرنے کے بعد کپڑوں پر زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ نکاح کر لیا کہ نکاح کر لیا مار کتنا دیا ہے کہ ایک گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے کجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے کتنا ہوتا ہوگا جی ایک سولہ ہوتا ہے دو کجور کی گٹھلی اتنا سونا کراؤ تو کتنا ہوگا جی انجینئر والا دوارا جس مٹیریل اور ماس اور واجنگ برش خیر جی ساٹھ ہزار غلام آزاد کیے ہیں ایک روایت کے مطابق دوسری کے مطابق ساٹھ ہزار خاندان آزاد کیے ہیں خاندان ہیں مرد دو کم از کم لگاؤ اور بچے ایک دو لگاؤ ساٹھ ہزار کو ہی لو ایک, ایک کی قیمت جو ہے بارہ ہزار درم بنتی تھی دس ہزار درم میں لگا لو درم آج کل بیس روپئے کا ہے تو اس کے اس کے حساب کر کے کیلکولیٹ کرو ساٹھ ہزار کتنے روپیہ بن گیا پہلے کیلکولیشن کی تھی کتنی کی تھی یہ تیس جی؟ ارب سے کتنی ارب اتنے تو غلام آزاد کیے اور خیراتیں ہزار اونٹ لگے ہوئے جنم کے ہزار اونٹ پر دس ہزار جنم آتی ہے سارے خیرات پچاس پچاس ہزار دھرم روزانہ خیرات خیرات اس طرح کی خیراتیں اور وفات کے وقت جو ہے تو جس وقت میراث تقسیم ہوئی ہے تو آٹھ آٹھ لاکھ روپے نقد دیا کے بیٹے کو ملے اور بیٹے ہر بہن کے ہاتھ اور سونا اتنا تھا کہ سونے کیٹے کاٹتے ہوئے بیٹوں کے ہاتھ ایک ہزار مظاہرین اور جس وقت وفات ہوئی ہے تو کردے اتارنے کے لیے دو کروڑ بائیس لاکھ کی زمین تو بیچی ہے درنگ. اس گرم پندرہ بیس ہزار کیونکہ ایک بڑا چار سو روز چاندی ہوتی ہے یہ زمین تو بیچی ہے قرض کر ادا کرنے کے لیے اور جو اپنے پاس رہی ہے اس سے لگ آج عثمان اور دلہ ہم نے دس ہزار کا لشکر ہے اس کا تبوک کا قصبۂ تبوک کا دس ہزار کا چپائی کیا ہوتا ہے چائے چائے لشکر کا سارا خرچہ دیا ہے اس کو گھوڑے بھی دیے ہیں سامان بھی دیا ہے اور کھانے پینے کا بھی دیا ہے کہ آئی لشکر کا خرچہ دیا جو ہے یعنی جناب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے کو اٹھایا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ اس کے بعد اس فون کو یہ پر نہ کرے تو اس کو ضرورت نہیں ہے. جائل تو سب والے جو ہوتے ترتیب اٹھ جاتی ہے اسی کا پر کہتے ہیں تو یہ اس آدمی کو کہا جاتا ہے یہ اس کو کھا جاتا, جاتا ہے اس کامل کو کھا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہے تو پہلے اگر وہ خلاف مصحباد مصطبا جان جاتا ہے اس بکام والے کو کہا جاتا جناب رسول اللہ آیت میں کی آیت آئی اور کہا کہ بیویوں, میں بیویوں میں برابری کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے آپ پابندی نہیں ہے بیویوں میں برابری کرنا لیکن مرضی اوفات میں بھی چرپائی اٹھا اٹھا کر ایک بیوی دوسری بیوی کہاں جاؤں ہر ایک جذبہ کہ میں خدمت کروں اس بیماری ہے میں خدمت کروں کون کے جذبے کی خاص طور سرپائی اٹھا اٹھا کر منتقل کر کرے یہاں تک کہ آخر, آخر میں بہت بڑھ گیا اور آپ کے مزاج اور آپ کی صورتوں کو سب سے زیادہ جاننے والے کاشرد اللہ کرنا تھی تو آپ کی ہوئی کہ آپ انہیں کے پاس چلیں پھر باقی باجی متحراف نے اس بات کو بھانپ لیا اور بھانپنے کے بعد پھر کہا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے تو سب اس پابندی کو چھوڑا ہے میرے بھائی پابندی اس کو کہتے ہیں کب چھوڑا کب ترک کیا ہے ورنہ اس سے پہلے ترک نہیں کیا ہے تو جو آدمی تین ہزار لکڑ کا خرچہ دیتا ہو اس کی اپنی آمدنی کتنی ہوتی ہوگی چاہیے ہی نہیں ایسی برکت والی زندگی اللہ نے حصیت فرمائی ہے کہ دور عثانی میں تو زکوات کا وصول کرنا جمع کرنا یہ چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ بیدنمال میں جگہ ہی نہیں تھی منازع رہائی تھی کہ بےتن مال میں زکات وغیرہ اس کے جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ عبادت نماز کی طرف لوگ خود نکالیں اور خود تقسیم کریں اور عمر بن اب لذیذ اللہ علیہ کے دور میں زکوٰۃ دینے والے لوگ نہیں تھے زکوات دینے والا آدمی نہیں ملتا تھا خود صاحب نے ساتھ مر شہزادی مر ایسی برکت آئی تو یہ برکت والی زندگی جو ہے یہ سخت عمل کرنے کے بعد اس دین پر آسو ڈاک طریقے سے سخت فنڈامنٹل طریقے سے سخت قدامت بند پسند طریقے سے عمل کرنے کے بعد وجود میں جی گروی افریقہ میں تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب تھا تو ہمارے مسلمان ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ اٹھ کر اس کو اسلام بڑا پسند آئے گا تو ان لوگوں کو کہا بھی کرتا تھا کہا کرا کرو جی وہ کہا میں آدھا کرسچین تو ڈاکٹر صاحبان کو کہا کرتا تھا کہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن شراب عورتیں کیا کریں گے میں سے کہا کہ مجھے اس سے بلائیں اور اسے میں کہوں گا کہ آپ شراب عورتوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیں ان جب اس کا بادل دھلے گا پہلے پھر نماز پڑھ ڈالتے ہیں اسلام قبول کرواتے ہیں پھر نماز پڑھ ڈالتے ہیں یہ ترتیب ہے کسی آدمی کو اسلام پڑنا چاہیے اور کسی چیز کو نہ چھڑیں اسلام قبول کر لیں اور نماز پر ڈال لیں بھائی حاضر سے رکھا وے آج ملازم پرتی کیا ہے تو ان کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو پہلے تو نہیں بزرگ بنا لے آئی کا چرچ بھی پیتا ہے اور یہ اس کے وہ ہیں وہ ہیں تو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے تو میں نے کہا اس کے بارے میں سب سے پہلے اس کو یہی بات کہیں گے بس نماز شروع کر دو اور نماز آتی نہیں ہے نہ لم دو نہ کل ہو نہ دعائ فنو نہ دروز ایک کیسے کہیں کہ اللہ حکمر کر کے تین بار سبحان اللہ جہان کرد کی میں کہہ دیا کرے تین بار رتو میں کہہ دیا کرے تین بار سجدے میں کہہ دیا کرے اور تین بار یا دشرد میں کہہ دیا کرے اور سلام پھیل لیا کرے اور ایسا نام میں یہ جو ہے کہ نماز سیکھنے کی کوشش شروع کر کر ہم دو پڑو اطحیات جو ہے غروب شریف یہ سیکھنے کی کوشش کرتا رہے مسئلہ ایسا ہی ہے صاحب مسئلہ ایسا ہی ہے ہاں ایسے ان پڑھ آدمی کے لیے مسئلہ ایسے ہی ہے نا کہ وہ سبحان اللہ سے نماز پڑھے گا نا نماز اس کو شروع کرا دو اس کے اندر پاکیز بھی آنا شروع ہو جائے گی بال کپڑا آپ دھوبی کو دیتے ہیں نا تو کہتے جی یہاں کو کل واپس نہیں کر سکتا یہ کیوں کہ اس کو تو بھٹی پر چڑھائیں گے بھٹی پر چڑھاتے ہیں دھوبی کو نہیں چڑھاتے ہیں چڑھاتے ہیں پہلے زمانے میں تو اکاغ دلاتے تھے اس کے اوپر ایک ٹب رکھا ہوتا تھا اس میں بھاپ بنتی تھی پھر بھاپ اس کپڑے کے اندر سے نکلتی تھی اب تو واشنگ مشینیں ہو گیا تو اندر کی گندگیوں کو چھڑاتی تھی اندر صفائی آنا شروع ہوتی ہے پھر جب صفائی آتی ہے تو روحانیت اندر آتی ہے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے پھر آدمی کو برائی سے ماسیت سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے خراب دیتا ہے اور فرخور اصلاح کے اس لیے کہ مربی کے لیے تربیت کرنے والے کے لیے شریعت میں بہت گنجائش چھوڑی ریاتیں منسوخی فلاوت منسوخ نہیں ہے نا یہ احکامات تو منسوخ ہیں تلاوت منسوخ نہیں ہے سلو نے کہا خامرے والے سے نا? خبر ویسے جی میں ایسے خبر مناف الگ میں حسب القبیر کبیروں مناف علناف اس میں کوئی فائدہ بھی انسانوں کو ہیں لیکن اس میں بہت بڑا گناہ ہے محس محمد اکبروں میں ماں ان کے نقصانات بھی ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں مرا بھی میں کے گنجائش ہے شرابی چرسے بھنگے وہ بھی اس کے بعد آئے گا اس کا کریے تو یہ اس بار قاضی والی ترتیب اختیار نہیں کرے گا یہ شرابی آیا ہے تو پکڑ کا اس کو سو گرے لگا قاضی صاحب بھی اگر مربی شیخ ہے لوگوں کو تربیت کر رہا ہے اور اپنی چار کزا کی کرسی سے مسئلے سے آ گیا ہے میں اس شادی کو خود پکڑ لیا ہے اس کے سامنے لائے ہیں تو اس کو سو درج لگوائے گا اس کو کروائے گا اور پھر اس کو امال پر ڈالے گا اور پھر اس کو ایک ایک گھونٹ چھڑوانا شروع کرے گا یہاں تک کہ کچھ دنوں میں اس کو مکمل چھڑوا دے گا बात جائے گے خیر بات کیا تھی ہاں ڈاکٹر صاحب والی بات میرا مجھے اس سے ملائیں یہ اسی حال قبول کر لیں ان اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو عمال ساریہ کی نصیب فرما دے گا اس کو اور بات کر سناؤں ایک نارمل لڑکا تھا تقریباً بائیس سال کی عمر کینیڈا سے آیا ہوا تھا اور جمع تھا میرے ساتھ تو اس سے اپنا واقعہ سنا ہے بلکہ سے میں نے کہا کہ انگریزی میں سیدھی میڈیکل کالج میں بات خاصہ کو سناؤ اس کا بیان کر رہے تھے بھیا تو کر نہیں سکتا تھا میں سسار کرتا تھا جواب دیتا تھا تو کچھ لوگ انگریزی سمجھ جاتا تھا نہیں سمجھتا تھا میں ترجمہ کر لیتا تھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے اور نے کہا جی ہم کمپوشی کے رہنے والے ہیں جب با انقلاب آیا تو ہم وہاں سے نکل کر ہم آ گئے کوئی دوسرا ملک تھا نا کہا ہم چین والے تھے چین سے نکل کر ہم کمپوشی آ گئے ہم چین کے عیسائی تھے با انقلاب جب آیا تو ہمیں عیسائی دنیا نے ہم کہا کہ تم کمپوشی آ جاؤ وہاں ہم گئے وہاں دوسرا انقلاب آ گیا تو وہاں سے ہم نکلے تو یہ دنیا عیسائی جو ہے انڈیا یوروپ امریکہ یہ اپنے عیسائیوں کو تو پڑھا دیتے ہیں اب یہ کہہ رہے تھے کہ کشو پر ہم وہ بمباریاں کرا رہے ہیں مدد کر رہے ہیں ان کی حالانکہ یہ اس, اس بمباری کے نتیجے میں سربوں کو جو ہے تو یہ وہ موقع کر رہے تھے مہیا کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا کبزان کریں اسی فیصد مسلمان کو سبوں کے حجت کر کے نکل کے پائیں اور ان ظالموں نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ حرکت انسار نہ پہنچ سکے گا کیونکہ چٹیاں سمجھ گئے تھے ہماری جو پاکستان کی مجھے چڑیاں سمجھ گئے تھے جہاں پر مرد کر دے شرید نہ وغیرہ وہاں پر تو یہاں نے کوشش کی کو سو میں نہ پہنچ سکے اور ان کو نکال کر ان کو عیسائی ممالک میں جو دور دراز عیسائی ممالک میں ناروے سویڈن وغیرہ نے بھیج دیا کہ وہاں پر ان کے اسلامیہ شخص ختم ہو جائے اور یہ گم ہو جائیں گے والیڈن میں جو گئی ہوئی جماعت جا کر جذان دی اور نماز پڑی ان کو متا ہے کہ مسلمان ہیں تو لوگ روئے ان کو دیکھ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کمپوزیا میں جب انقلاب آیا تو کہتے ہمیں لایا گیا پھر کینیڈا لایا گیا کینیڈا میں جب ہم آئے تو ہر چیز واپس پردہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں خود ہے کہتے کہ میرا خیال بھی کہ بڑے مزے کریں گے اس اچھی پر آ گئے کھانا پینا ہے سارے مزے لوٹیں گے بعد کہتے ہیں, میں نارمل لڑکا تو کوئی کہتا ہے کہتا آئی ایم کرسچن کہتے ہیں کہ عیسائی ہوں کہ ہفتے سے گزر رہا پھر کوئی لوگ کہتا کہ آئی ایم بدھ ایسے مزید میں بدھ مت ہوں تو کہتے ہفتے ہمارا خیال کہ ہم کہیں گے اس تو کہتے میں شروع کوئی پوچھتا, ہیں? کہ کہتا, اس مسلمانوں نے ہمیں نوٹ کر لیا کہ یہ مسلمان خاندان ہے اور میں نے سلام کرنا شروع کر دیا اسلام کلام سلام کرام یا مسلم مسلمان بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں کہہ رہے ہیں بھائی کچھ نہیں کہتے کرتے کرتے کرتے کرتے, کرتے. کہ ایک آدمی کا بڑا میسا تالنگ جوڑا کہ دہ دن وہاں گیا اور اس نے کہا کہ زیادہ کہتے. میں اپنے اس کا گراؤنڈ کٹ پہنے ہوئے گراؤنڈ میں جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ہوئے اور پھر بال دیے نکل رہا جیسے میں نے کہا کہ ڈونٹ یو سی دائنڈ چار فٹ بال میں تو جا رہا ہوں فٹ بال کھیلتے کے لیے جا رہا ہوں رات میں آئے ہوئے ہیں اور میں نہیں جا سکتا بڑا میں نے برا منایا اس کو ترقی جذبات دیا, دیا. سختی جی کی لیکن وہ آج پتہ نہیں وہ تصریف بھی ہوتا تھا وہ بار بار انتظار کر رہا تھا اگین اگین ہی یہاں ریکٹن کرتے کرتے کرتے نام کے مسلمان کو وجہ اس نے ساتھ دیا اور لے گیا میں نے ڈالا کر بیان میں بٹھایا کہ وہ سنا سنا وہ مزاج ہے میں نے کہا آپ تین دن دے کے میں نے تین دن دے دیے کہ وہ دیا میں نے چار مہینے دے دیے وہاں سے آ کر جو ہے تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوا ہوں کہا کہ ناؤ واٹ از یور انٹینشن اب آپ کا کیا ارادہ ہے تو اس نے کہا نا مائی انٹینشن کٹا ان کے پاس اللہ کیا میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا سر اللہ کے راستے میں کاٹ دیے پیار ہوں میں دیکھے ایک آدمی ایسے ہی کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں غلطی سے مدرس کے لیے اس کو اللہ نے کامل مسلمان ہی بنا دیا واقعی دی. کس پر میں نے سنایا تھا اس بات تک؟ دو جی؟ دو دو شراب پر ہاں بالکل تو اللہ نصیب فرما دیتا ہے اب یہ ہے کہ لیکن ہمیشہ کے لیے جب نئی عمارت بنائی جاتی ہے تو پرانی کو को جاتا ہے پرانی عمارت کو ڈایا جاتا ہے ہم یہاں خوبصورت مسئلہ بنانا چاہتے ہیں تو دنیا तो بھی جب تک یہ گرے نہیں جب بے دینی زندگی والی کو سر بے دینی والی زندگی کو سر کیا جاتا ہے اور دین والی زندگی کو خیال کیا جاتا ہے تو تھوڑا وکفا مجاہدے کا تک کا ہوتا ہے اس میں جمنا ہوتا ہے ہمارے ایک مہمان آئے تو انہوں نے بتایا کہ فلانے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو میرے دل میں غور کیا مجھے فوراً آیا خیال آیا کہ چو گیس نے فلان نشہ چھوڑ دیا ہے تو شیطان اب اس کے پیچھے پڑا ہے ربی علی مسلم شیسان آزاد کی ہو نا جی جسمانی دنیاوی تکالیف کے پیشے یہ پڑتا ہے ظالم افرال کا ایک ہے تو وہ دینی زندگی سے شروع کی شراب وغیرہ چھوڑ صاحب مجھے سنا رہے تو کیا بوجھ آ گیا اور پریشان ہو گیا اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ آج اس زندگی بدلا ہے آپ کہ مریض بن گئے ہیں پر نماز اوزے کو چھوڑ کر پھر اسی پر آ اس جاؤ شراب کا بعد پر آ گئے بد نصیب تھا اور کسی بڑے بد کے کا آشرا تھا کسی ظالم ڈاکٹر کا آشرا تھا بہت بد نصیب تھا میں سیکریٹری باہر جاتا تھا تو یہ سیکریٹری والے لوگ جو تھے یہ لبر زندگی کی دعوت ہے کہتے تھے لوگوں کی آزاد زندگی کیا تھا یہاں بیماریاں سنشم پہ آتی ہیں اور ٹینسی جی دینی سختیاں اور یہ وہ یہ چیزیں جو ہیں تو اس سے ایسے آدمی کو آزاد چھوڑا جائے سارے بارہ لوگوں کو آزاد پسند میں کیا سیکٹری کہا کرتے کہ ڈو ماسٹر اور یہ میرے ساتھ بول نہیں سکتے تھے لیکن مجھے, مجھے کچھ نہ کچھ ہینٹ دیتے تھے کہ سختی والی زندگی سے نفسیاتی بیماریاں وجوہ میں آ رہی ہیں اللہ کے احسان احسان کے بعد جاتے آتے جاتے آتے ان کو میں نے ثابت کر کے دیا اور انہوں نے مانا اس بات کہ واقعی دینی زندگی کے پر بھی آدمی کی بھی علاج ہو سکتا ہے اور لکڑی زندگی ہی آدمی کے علاج کے ذریعے نہیں ہے دینی زندگی بہت سکتی ہے یہاں تک کہ ڈاکٹر بعض وقت حق دے کر آدمی کو بیچتا ہے کہ اس کو جا کر ملو اس کے پاس بیٹھا کر مانا ساتھ یوروپ فرمنگ لے کر وہاں سے آئے ہوئے تھے یورپ سے جو کہتے ہیں کہ فری سیکس اور فری سوسائٹی ہو اور آدمی کا ٹینشن ختم ہوگا تھوڑا سا جان کے دیکھیں ان کو تو ان کی فری سوسائٹی نے ان کو زیادہ مسائل ہے آزاد ان کی معاشرے نے چھوٹے مسائل میں گری ہوئی اس دن ہمارا ایک بڑا اچھا دوست بھائی ملائے. میں نے کیا حال ہے مساجر میں چندر ہزار بیٹھتا تھا ڈاکٹر اس, اس کے بارے میں میں نے اپیل نہیں کی اس اس کیا کیال ہے ڈاکٹر صاحب اس اس آیا اسے گولی مار دیا بھائی اور زندگی بھی ہو سکتا سکتے تھے کی شاخ رینر شٹ ڈاؤن اگر ریورسبل شارک میں صلاح ہے تو خیال تو یہ ہے کہ یہ معاشرہ ہے جس نے مالج پر آپ وار کر لیا یہ زندگی ہے کوئی ہاں زندگی سے جب تو دوسری زندگی کی طرف آئے گا تھوڑا سا مجاہدہ پریشانی آئے گی تھوڑی قربانی اللہ مانگتا ہے نئے تج مار ہمارا جہاں ساگر صاحب ہوتا تھا تو وہ اس اسلام قبول کر لیا اور تو عالمی سطح پر ہیں چار طبقات ایسے ہیں جو جادو کا اثرات بھی ڈالتے ہیں یہودی جو عیسائی جوینی شیعہ یہ چار طبقات جادو سے بھی کام لیتے ہیں وہ گیا ریل کا سفر کر رہا تھا بے گرا اس کا بازو کٹ گیا کہا کرتے ہیں نا بازو نہ نا تو یہ الگ کے بارے میں پیشنگوئی کی ایک مہینہ پہلے کہا ہوا تھا کہ یہ تو اور وہ ختم میں میں یہ کر بھی دیا تھا اس کو لکھ بھی دیا تھا. اور بٹو کے بارے میں ان کے جو ہے با ان کا جو خطبہ تھا جنے رب ربے کا کچھ بہنوں نے کہا ہوگا ہم نہیں چھوڑ رہے معافی آئے معافی آئیے معافی آئیے کیا کر کے معافی جی انگلش میں معافیا کر سکوں کیا کریں گے گینگ گو دہشت گردوں کا سبزیوں کا ڈاکوں کا جالموں کا کاقنوں کا ایک گو معافی معافی کرتے ہیں ڈرگیا تھنا معافیاں معافی جی؟ کے طور پر خیر یہ تو شیطان تو مقابلہ کرے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا انگریزی کی کتاب جو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جہاز جو تھے نا یہ اڑتے تھے تو خاص بلندی پر خاص سپیڈ پر جہاز کریش ہو رہے تھے اور جو پائلٹ جن کو جھال گر رہے تھے جو پائلٹ بچ گئے تھے ان سے تو انہوں نے کہا کہ ہم جب رفتار ایسے کرتے تو آگے کچھ ایسی پھکاٹ آتی ہے خدا میں جو ہمارا مقابلہ کرتی ہے اور ہم اس سے پیچھے نہ آٹے تو وہ گرانے والی ہوتی آپ سمجھ نہیں بیٹھے کیا ہے تو پھر جو ہے یعنی وہ کرتے کرتے کرتے ایک پائلٹ بڑا مضبوط دل بڑا کہا اس مخلوق کا میں مقابلہ کروں اسل کو اسپیڈ دی نا تو انداز ہو کہ آگے سے کچھ وائبریشن آ رہی اور تکڑا رہی اس کی جہاز تو بس ٹکرایا میں بھی ٹکراتا ہوں اس کے ساتھ تو ٹکرایا ٹکرایا یہاں تک اسپیڈ ایسی وہ جو تیر کی تو ایک دم کی آواز ہوئی بڑی زوردار آواز اور وہ نکل گیا دنیا سائنس جھارسی کو مالی روپئے سوچتے ہیں انہوں نے جو ہے یہ نیوز کو تشریح کی کہا کہ جب جھاڑ لڑتا ہے تو اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ آگے ایک بیرئر کی شکل میں آتی ہے آواز بھی ایک توانائی ہے قوت ہے تو یاد ہے نا کہ وہ کا اس ٹیوب میں جو تجربہ یاد ہے تجربہ یاد ہے یاد ہے یاد تو یاد ہے نوٹس بنتی ہے نا ساؤنڈ نوٹس ریگولیٹ نوٹس بنتی ہیں اور بڑی ٹیوب ہوتی تھی اس کے اوپر وہ کرتے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے پتہ نہیں پھر اس کا کاد آتا ہے وہ اچھلنے لگتا ہے یہ ہے کوئی تجربہ ڈیڑھ سال پہلے کا وہ ہے <laughs> <laughs> تو بیرئر بنتا تھا ان کا اور جب بیریئر کو یہ کراس کرتا ہے پھر سپر تھانے کی اسپیڈ ہو جاتی ہے اور بعد پھر کوئی رکاوٹ نہیں تو شیطان آگے آ کر رکاوٹ ڈالے گا ہمارے مدعم صبح نوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مدرسے کو اگر اللہ کی رضا کے لیے چل چلاؤ آخرت کے لیے چلاؤ تو دنیا کا آزاد ہے مدرسہ اگر آساد کی نیے سے چلاؤ تو دنیا کا جات اور دنیا کے نیے سے چلاؤ تو آساد کا ذاتا شیتان نس و شیتان مقابلہ کریں گے اس وقت ہمت کر کے ساؤنڈ کو توڑ دے گا تو پھر سبر کی پوچھا پھر مزے ہی مزے ہیں مزے ہی مزے ہیں نہیں فخر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا نی? نہیں فکر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا وہ سپاہ کی تہذبازی یا نگاہ کی بازی تو اگر جو ہے تو کسم پس فقیر ہے تب جو ہے تو خوش و خرم ہے اور راحت رحمت میں ہے اور بڑی ہی مزے والی زندگی میں ہے اور اگر تاہ پر بیٹھا ہوا بادشاہ ہے تو خوش و خرم ہے تو مسائل سے خالی ہے تو اللہ کے رضاولی اور اے خوشگوار اور شرم زندگی جس حال میں میں تھوڑی سی مشکل کر کے ساؤنڈ ویل کو تو کراس کرنا ہو اس لحاظ سے میں کیا کہوں اپنے آپ سے کہتا ہوں کن کہ معاملات میں پڑھنے کے لیے ذرا کوئی سب اپنے آپ کو تکلیف تو آپ ہیں جو اٹھنے کے. قدر صاحب دینی ہے کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے جاب شکوہ کا شعر ہے نا دانگے درام کس قدر گرام تم پہ صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری یہ تو اپنے اوپر ذرا جبر کرنا پڑے گا میرا میں بیٹھنے میں تک طبیعت نہیں چاہتی ہے بیٹھنا پڑے نماز جماعت تقریبلہ کی پابندی کو تبیر نہیں جاتی ہے اس کو پابند کرنا پڑے گا صلاح کا طبیل نہیں جاتی اس کو کرانا پڑے لیبر کو تبیعت نہیں جاتی اس کو کرانا پڑے یہاں تک کہ پہلے نقشہ بند ہوگا عادت بنے گی پھر حلاس آئے گا عبادت بنے گی اللہ اس کی ہلاوت کو کھولے گا سوانح کاسمی میں لکھا ہوا ہے حضرت مولانا قاسم نوزی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے بیٹھے علی صاحب سے تو ہمارے چیش کے طریقے میں جاری ذکر کرنا ہوتا ہے شروع میں بڑا جمکر کرنا ہوتا ہے بہت کا ذکر شروع میں میں کرتا تھا تو سر پچپن ایک گھنٹہ لگتا تھا کیونکہ میں اگر تیز کرتا تو میری زبان میں تیز نہیں کرتا تھا کرنا ہوتا تھا ایک گھنٹہ لگتا تھا وہ ایک گھنٹہ ذکر کرنے کے بعد آدمی جب تھا تو ایسے محسوس تھا جیسے کچھ نہیں کر کے پیچھے آیا کوئی سکھنا کو سیکھنا چاہے تھکاوٹ آئے گی نوزیر رحمت اللہ شروع میں اس ذکر کو کرنا بھی ہوتا ہے تنہائی میں جم کر کرنا ہوتا ہے تو میں مکان جو بیا بیٹھ کر کرتے تھے تو ایک کہتے میں گزر رہا تھا تو بڑی سریلی آواز آ رہی ہے ذکر کی اور خاص ایسے ایک آواز آ رہی ہے تو آدمی کہ ایسی آواز آ رہی ہے کہ دروازہ چور دروازے کی اٹھائی اور اندر داخل ہو گیا تو میں نے کہ بولا کام تو ذکر کی کیفیت تاری ہوگی ناگ پر بھی سب کلب میں آتی ہے کالب میں بدن میں آتی ہے پھر پھیلتی ہے انسان سے پھر درو دیوار پر آتی ہے بالو بھی ماں بتا پہاڑوں پر مستی کاری ہوتی تھی پرندوں پر مستی کاری ہوتی تھی وہ بھی ساتھ ضرور پڑتے تھے چلو اللہ کہتے تو ساتھ اپنا سر زمین پر مارتا اتنا سر ضرور مارتے بڑی حیرت ہے اور جان کے احساس پر نہ کا اور جان کے احساس پر ہر رگے جہاں ہر رگے جہاں رگ رگ بچتی ہے دل ٹپتا ہے کھال تکتی ہے بال تکتے ہیں ہڈی ٹپتی ہے ہڈی کا گوڈا ٹپتا ہے آدمی کے رشے ریشے میں سبا جاتا ہے آدمی کے رش میں سما جاتا ہے جیسے کہ ہو شاخ گل میں گاہی کا نم صبح کی آواز کی نمی آئی پڑھتے میں پڑھتے ہیں بچوں کو پڑھا کرتے ہیں وہ ہوتی ہے پانی چڑھتے اس میں جالنا میں شعین ہائی آپ نے ہر چیز کو پانی کی زندہ کی آدمی کے ریشے ریشے میں سبا جاتا ہے جیسے کہ ہو شاہ گل میں دادے سار گاہ آخری شرپڑی کون سی شہر پڑیں گی رو پڑھیں گے جی ذکر میں پوچھا سو تو, تو ہے کہ باقی بڑا گھر غلطی مسلمان گزرائیے جب اردو سما کی محفل میں جب اردو سما کی محفل میں لو لاکھ کا شور نہ ہو نہیں رسول اللہ سے جب اردو سما کی محفل میں لو لاکھ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں ہمارے لڑک صاحب آیا کرتے لاہور جب بھی شہر پڑھتے ہیں میں وہ چاہتا کہ میں سر بیوار پر باہر دوں ایسا جوش مجھے تاری ہوتی ہے تھا لیکن پڑھ لیتے یاد آئی سنا دیں آپ کو میں لکھی ہے اب ضروری زبا رحمتہ اللہ علیہ کہ سال میں دو مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ روح مبارک کا پرت اور جلوہ ہوتا ہے کائنات پر بہت سے تخمہ میں نمو پیدا ہوتی ہے بیجوں تخمہ میں نمو پیدا ہوتی ہے اور کائنات میں بہار آتی ہے میرے یاد نا یہ باہر تو ایک بار آتی ہے مدرسہ اور مدرسہ میں دو بار لکھے ہوئے ہیں جو دو بار ہوتا ہے باہر ایک بار آتی ہے اس لیے بھی اگلی میں گیا اگست کے مہینے میں وہاں پر فروری جیسی سردی تھی تو پتہ جب یہاں پر خزاں ہوتی ہے وہاں باہر ہوتی ہے اور جب وہاں پر خزاں ہوتی ہے تو جہاں باہر, ہوتی ہے باہر دو دفعہ آتی ہے تعیناتی ابو عزیز ابارحمد اللہ کی ابریز کی باتوں کو میں نے سائنسی روپے نگار سے پرکھا تو واقعی حکام کا پتہ چلتا ہے عجیب و غریب ہے بکارک آدمی کے پڑھنے کے لیے حساب دے دیں گے ان شاء اللہ بعض آنے والے شادی رات یہیں ٹھہریں گے وہ ساتھی جن کو کہ پتا پتہ ہو کہ صبح نماز میں پڑھ سکیں پڑھیں گے تو وہ گھر جائیں گے تو برجیے باقی یہیں ٹھہریں گے صبح کے بعد پھر بھی ہمیں ان شاء es <tose>